بسم اللہ الرحمن الرحیم تین طبقے اور شہدا کی کامیابی قرآن مجید میں شہادت کو بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے اور ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے شہادت کے وقت نعرہ لگایا پھوز تو رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ان دنوں مسلمانوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں انہوں نے اس حقیقت کی مزید تصدیق کر دی ہے کہ بلا شبہ شہادت بڑی کامیابی ہے دیکھیے موجودہ لڑائی میں مسلمانوں کے تین فریق نظر آ رہے ہیں ایک وہ جو شہید ہو گئے دوسرے وہ جو اپنے دینی نظریات پر قائم ہیں اور انہیں شہادت نہیں ملی اور تیسرے وہ جنہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور کافروں کی طاقت کو ناقابل تصخیر سمجھ کر ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے اب ایک نظر ان تینوں طبقوں کے حالات پر ڈالی وہ طبقہ جو اپنے ایمان اور نظریات پر قائم ہے اور اسے شہادت نہیں ملی سخت آزمائش میں مبتلا ہے کئی افراد قید میں ہیں جہاں ان کے ساتھ وحشانہ اور ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے کئی مختلف جگہوں پر خوف کی حالت میں چھپتے پھر رہے ہیں اور کئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان لوگوں پر زمین تنگ ہو چکی ہے وہ شہادت چاہتے ہیں مگر شہادت کا میدان دور ہو چکا ہے وہ کابروں سے لڑنا چاہتے ہیں مگر جمہور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے وہ اپنے نظریات پر قائم رہ کر اسلام کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں مگر مظالم و شدید کی شدت ان پر آگ کے انگاروں کی طرح برس رہی ہے ان کے دن اور رات صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور آہذاریاں کرنے میں گزرتے ہیں اور ان کی زندگیاں تنگ ہو چکی ہیں مسلمانوں کا وہ طبقہ جس نے کافروں سے ہاتھ ملا لیا ہے وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہا اور اس نے اپنے دین کو مال کے بدلے اور آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ کر اپنا سخت گھاٹا کیا یہ لوگ نہ اپنوں کے رہے اور نہ غیروں کے اب اگر وہ پلٹنا بھی چاہیں تو انہیں پلٹنے نہیں دیا جاتا ان لوگوں کے ہاتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون سے رنگین ہوئے اور کافروں نے ان سے وہ گناہ کروائے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے مگر اس کے باوجود کافر بھی ان سے خوش نہیں ہیں بلکہ وہ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر ان کی وفاداری کو آزماتے رہتے ہیں پہلے طبقے کے مسلمانوں کو دنیاوی آزمائش کا سامنا ضرور ہے مگر ان کی آخرت تو بشرط استقامت انشاءاللہ محفوظ ہے مگر اس طبقے کے لوگوں نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی ویران کر لیا ہے ان دونوں پریشان حال طبقوں کے برعکس وہ مسلمان جو شہید ہو گئے ہیں یقیناً پرسکون اور بافلاح راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب رہے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اب نہ انہیں کوئی پکڑ سکتا ہے اور نہ ڈرا دھمکا سکتا ہے لا خوفن علیہم بلا ہم یکنون وہ ہر کسی کے دباؤ سے آزاد ہو گئے اور ہر طرح کی آزمائش سے باعزت بری ہو گئے انہوں نے اپنی زندگیوں میں ایمان اور جہاد کی بہاریں دیکھ لیں اور پھر انہیں شہادت کا استقبال بھی نصیب ہو گیا دنیا میں ان کی جتنی زندگی مقدر تھی وہ انہوں نے گزار لی اور پھر انہیں وہ موت ملی جو زندگی سے افضل بلکہ حقیقی زندگی ہے اور اس موت کی تمنا انبیاء صدیقین اور اولیاء نے فرمائی ہے آج وہ انشاءاللہ شاء اللہ پرسکون ہوں گے اور رب کی میزبانی کے مزے لوٹ کر خوشیاں منا رہے ہوں گے انہوں نے جس راستے کو اختیار کیا اگر سارے مسلمان اسی راستے پر چل پڑتے تو دنیا میں طاقت کا توازن بدل جاتا اور کفار کو عبرتناک ناک شکست ہوتی وہ تھوڑے تھے مگر پھر بھی کامیاب رہے اور جو زیادہ تھے انہوں نے بزدلی دکھا کر ذلت اور نفاق کے توق کو اپنے گلے میں ڈال لیا وہ سچے تھے رب نے انہیں سچا کر دکھایا اور کفار کے مظالم انہیں حسرت سے دیکھتے رہ گئے ہاں اب ان پر کوئی کوڑے نہیں برسا سکتا اور نہ انہیں تھانے اور جیل کی رسوائی میں مبتلا کر سکتا ہے وہ اس بلند مقام تک پہنچ گئے جہاں دشمن کے آلات ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ کفر کے دور میں اسلام کی نعمت بچا کر لے گئے یہ ان کا وہ کارنامہ ہے جس پر ہم انہیں رشک اور حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا تو انہیں شہادت سے سرفراز فرما دیا یا اللہ ہم پر بھی رحم فرما کیا ہم ان دردناک حالات میں اپنے اسلام و ایمان کو بچا کر لے جا سکیں گے ولا تم تن ون تم مسلمون تمہیں اسلام ہی کی حالت پر مرنا ہوگا یہ رب کا حکم ہے کیا ہم اس حکم کو پورا کر سکیں گے کفر کی یلغار منافقت کا طوفان بدتمیزی قید دباؤ پریشانی اذیت اور دھمکیاں ان سب کے باوجود اسلام اور ایمان موت تک محفوظ رہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے یا اللہ جن کو تو نے شہادت دی ان میں کئی ہمارے ساتھی دوست اور یار تھے وہ تجھے پیارے ہو گئے تو ان کی برکت سے ہمارے اسلام و ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ولا تم تنّا وان تم مسلمون والے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرما بے شک ہم محتاج ہیں مگر تو غنی ہے اور تو ہی نیکیوں کا سہارا ہے آمین یا رب المصطوافین